پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ لے کر آ گئے ہیں مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات اور اب ہم بڑھتے ہیں اماد بھائی کی دانے جی ماد بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ رب علا ہے الحمد حال آپ خیریت سے ہیں الحمد رب العالمین اللہ اچھا یہ بھی ہے تربیت کا ایک حصہ کہ اگر پیارے مدنی منوں کوئی آپ کی خیریت معلوم کرتا ہے کیسے ہیں آپ تو آپ کو اپنی زبان سے کیا کہنا ہے الحمد رب العالمین اللہک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 اسلاط وسلام علیہ نبی اللہ علی نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر روزے جمعہ درو شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفات کروں گا سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منہیوں اور مدنی چینل کے نادین سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں جس کا نام ہے مدنی منو کے سوالات اور امیر سنت دامت برکاتم ملالیہ کے جوابات آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کو پیارے پیارے مدنی گلدستے دکھائیں گے کس انداز کے گلدستے ہیں آئیے کچھ امت بھائی کی جانب چلتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ آپ خیریت سے ہیں جی الحمد اللہ رب العالمین کل حال اور آپ کی طبیعت کیسی ہے الحمد رب رب علا کل حال آپ نے میری طبیعت پوچھی اللہ تعالی آپ کو اس کی بہتر جزا تھا اللہ, مامی اللہ مامی تو موضوع ہمارا چل ہی رہا تھا اللہ تعالی کے خالق و مالک ہونے کے موضوع پر قرآن پاک کے حوالے سے جی ام کرام علیم وسلات و تسلیمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ, علی صلی اللہ علی تعالی علیہ علی وسلم کے بارے میں پیارے آکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو سات صحابہ اکرام علیہ الدوان یہ چمکتے ستارے سبحان اللہ اور اسی طرح پیارے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کنبا شریف آپ کے اہلے بیٹے ہار جیسے گھر والے جیسے کہا جاتے ہے تو اب یہ وہ روشن ہستیاں ہیں یہ کشتی ہے تو ایک چمکتے ستارے ہیں اور جب پانی کا سفر ہوتا ہے تو یہ کشتی بھی چاہیے ہوتی ہے اور ستاروں کے ذریعے راستے معلوم ہوتے ہیں تو یہ دین کا بڑا پیارا نظام ہے کہ دین نے بڑی پیاری محبتوں کا درج دیا ہے رب تبارک و تعالی سے محبت ہونی چاہیے امگ کرام علیم و صلاحت سے محبت ہونی چاہیے پیارے آتا صلی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے <سؤال> اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیز آپ <سؤال> کے صحابہ سے آپ کے اہلے بیتے اثار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے محبت ہونی چاہیے <سؤال> تو یہ محبت جب دل میں پیدا ہوگی تو پیارے آکاش صلی اللہ تعالیٰ علی <سؤال> علیہ وسلم کی محبت بہت زیادہ ہوگی کہ آپ سے جس کا تعلق ہوا وہ چیز برکت والی ہے یعنی <سؤال> مدینہ شریف کتنا اچھا لگتا ہے کیوں مدینے شریف کی جو بھی خاصیت ہے بہت خاصیت ہے جو بھی خاصیت ہے وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کی وجہ سے مدینہ اس لیے دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں سبحان اللہ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ کی ذات سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علی وسلم سے تعلق رکھنے والوں کی محبت دل میں ہوگی تو اس کے بہت پیارے فوائد ہوں گے میں آپ کو دو مدنی گلدستے دکھاتا ہوں دکھائیے جی فضان صحابہ کیا مرا کے سب فیضان صاحبہ اہل بیت صحابہ کرام اور اہل بیت الحمدوان کی ہم کو برکتیں ملے ان سے ہم کو فیض حاصل ہو فوائد حاصل فائدے ملے ان کے وسیلے سے دعا مانگی ہمارا کام ہو گیا تو یہ فائدہ ہوا نا اس کو فائدہ فیض ملا کہیں گے فیضان جاری ہوا ان کا یہ کہیں گے و تعالیٰ تعالیٰ علیہ و صلو علی اللہ صلو اللہ و محمد السلام علیکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان ان کا نام آپ کو رساک ہے یہ مدرسہ مدینہ ممبا سکینا میں پڑھتا ہے پڑھتے ہیں پیارے بابا جان سے ان کا سوال ہے کہ ہم صحابہ و اہل بین سے کس طرح سے محبت کر سکتے ہیں محبت ویسے تو دل میں عقیدت ہو احترام ہو محبت ہوتی ہے چاہت ہو یا اچھے لگتے ہوں اور دوسرا ہے کہ اس کا اظہار اس طرح ہو کہ انہوں نے جیسا کیا جیسا کہا اس کے مطابق عمل کرے ان پر تنقید نہ کرے ان پر تنقید کرنے والوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے دور رہے ان سے جا کر مطلب دلائل طلب نہ کرے بلکہ اس سے بالکل کانوں کو بند کر لے سچی محبت یہی ہے کہ محبوب پر جو تنقید کرے اس کے تعلق سے سننے سے اپنے کان کو بہرا رکھے کہ یار ذرا سن تو لو سنو سب کی کرو اپنی یہ ایسا کہنے والا بے وقوفوں کا سردار ہے ایسے بھی کچھ برقر ہے سنو سب کی کرو اپنی کیا ہے اپنے پاس اتنا علم کہ سب کی سن کر گمرائی نہیں آئے گی گمراہی کہہ کر نہیں آتی تو اس لیے سنو صرف اپنوں کی کرو وہی جو اپنے علماء فرماتے ہیں آشی کان رسول علماء کے پیچھے پیچھے رہو اور کسی کی سنو ہی مت کان بند آپ کے بتنا علم نہیں ہے نا تو سنیں گے تو پھنسیں گے سننا نہیں ہے تو انشاءاللہ صحابہ اللہ صاحبہ بیت کی سچی محبت ہوئی اور ان پر تنقید کرنے والوں سے کان اپنے بہرے رکھے اور ان کے اقوال جو علماء فرمائیں ان کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ جلد تو محبت میں مزید کمال پیدا ہوگا بڑھے گی محبت اور کمپلیٹ محبت ملے گی انشاءاللہ اور یہ جنت میں داخلے کا ریزن بنے گی انشاء اللہ ولہ تعالیم و رسول و صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم علی حبیب تو پیارے پیارے مدنی مننو اور مدنی منوں ہمیں معلوم ہوا کہ جو ہم یہ کہتے ہیں نا فیدان صحابہ و اہل بیت تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوا کہ ہمیں ان کی برکتیں ملیں تو اب ہمیں فیدان مکہ بھی چاہیے فیدان مدینہ بھی چاہیے فیضان انبیاء بھی چاہیے فیضان اولیاء بھی چاہیے فیضان اعلی حضرت بھی چاہیے فیضان اطار بھی چاہیے یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں یہ نعرے لگاتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے مدنی مذاکرہ فیضانہ اور یہ ساری کی ساری دعوت اسلامی کیا ہے امیر سنت دامت برکاتم العالیہ شاہ فرماتے ہیں تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے اللہ جی اماد بھائی یہ بڑا ہی پیارا مدنی گلدستہ تھا اب کیا دکھانے جا رہے ہیں میں آپ کو اپنے موضوع کو پورا کرنے کے لیے نسبتوں کی بہار پر ایک مدنی گلدستہ دکھاتا ہوں کہ نسبت سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی چیزوں کی نسبتیں صاحبہ کرام علی امردوان کو کیسی تھی اس کا میں آپ کو ایک مدر گلدستہ دکھاتا ہوں سلحیب صلی اللہ, اللہ, اللہ علی محمد, اللہ محمد. اب یہ دیکھیں علا علا. علا. آپ صاحب کرام علی الدوان سے محبت امیہ کرام علی و والیمات سے محبت اہل بیت اطہر سے محبت پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت جی. پیارے آکا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے محبت پیارے آکا صلی اللہ علی علیہ وسلم کے اس شہر جس میں آپ کی ولادت ہوئی میٹھا میٹھا مکہ پاک اس سے محبت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک مزار شریف جہاں پر ہے مزار فائز الانوار پورے عالم کو فیض پہنچانے والا جو مزار شریف جہاں پر ہے اس مدین شریف سے محبت سبحان اللہ تو سبحان دین اللہ اتنی ساری محبتوں کا درس دے رہا ہے یہ باتیں جب ہمارے مدنی مننے کو پتہ ہوں گی دل میں محبت ہوگی دیکھیں بچے کو محبت ہوتی ہے تو بچہ ریسپیکٹ کرتا ہے ادب جی کرتا ہے تو اب جب اس کو محبت ہوگی اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ کا نام اچھے انداز سے لے گا قرآن پاک سے محبت ہوگی پاک وہ لے بہت ادب کرے گا اسی طرح یہ سارا اس کا سلسلہ چلے گا تو بہرحال یہ بات بہت اہم ہے کہ اس کو یہ باتیں یہ مدرفول بیان کیے جائیں دل میں اللہ اور رسول اجس و, و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے تو آشاءاللہ اب یہ محبت پیدا ہونی چاہیے یہ آپ سمجھے بچہ ہے نا بچہ جی یہ بالکل چھوٹا سا مدنی مننا ہے اس مدنی منی کا پورا کاغذ خالی ہے اس کاغذ خالی ہے آپ کے پاس قلم ہے اب لکھنے بیٹھے اس میں لکھا آپ نے اللہ کی محبت رسول خدا کی محبت قرآن کی محبت والدین کا ادب اب اس خاتلی کاغذ پر اب یہ لکھنا ہے اب آپ نے نہیں لکھا محلے کے بچوں نے کچھ لکھا پڑوسیوں نے کچھ لکھا فلموں نے کچھ لکھا, لکھا ڈراموں نے کچھ لکھا اب یہ بھرا ہوا پرچہ آپ کے پاس آ گیا بیس سال کا پندرہ سال کا آپ کی بات نہیں سنتا بات مانتا نہیں تو جو وقت تھا آپ کے ہاتھ میں قلم تھا کاغذ خالی تھا لکھ دیتے نا بھائی کسی اور نے لکھ دیا اب کسی اور کو آپ نے قلم ہی دے دیا قلم بٹے ہوئے ہیں کاغذ خالی ہے کاغذ آپ کا ہے مگر آپ کا کاغذ میلا ہو جائے گا اس سے پہلے پہلے کچھ کر لیا جائے تو اس لیے اس کی یہ تربیت ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے بہرحال اب آپ یہ دیکھیے یہ ایک بہت اہم موضوع کی طرف میں لے کر جا رہا ہوں بہت ہی زیادہ اہم موضوع دین جو ہے نا دین جی آپ کی موٹر سائیکل ہے کوئی جی جی ہے بھائی خراب ہو جائے تو آپ آٹو مکینک کے پاس جاتے ہیں موٹر مکینک کے پاس جاتے ہیں موٹر مکینک کے پاس جائیں گے آپ موٹر سائیکل لے کر جی تو اب مثال کے طور پر آپ کی یہ لائٹ خراب ہو گئی تو آپ الیکٹریشن کے پاس جائیں گے کارپینٹر کے پاس جائیں گے الیکٹریشن کے پاس جایا جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے ہر چیز کے ماہر کے پاس جانا ہے دینی مسئلہ کیا ہوگا جناب بابا جی سے پوچھ لو چاچا جی سے پوچھ لو دینی بات پوچھنی ہے تو علماء سے پوچھنی پڑے گی کیا بات ہے اب اگر اس چھوٹے سے منی منی کے اس قلم پر یہ لکھ دیا جائے بھائی آپ علماء کے محتاج ہیں ہر بات اولاما سے پوچھتی ہے اولاما کی بہت اہمیت ہے تو اس کا فائدہ ہوگا اور اولاما کی اہمیت سمجھانے کے لیے مندی مذاکرہ دکھائیے. آپ کو میں اٹھارہ سو مدر گلدستہ لکھاتا ہوں جید. دکھائیے جی محمد می من امیر نی و و علماء کا ان کا نام علی محمد ہے ان کا سوال میں علماء کرام کی کیا اہمیت ہے او علماء کرام اگر مائنس کر دیے جائیں نا تو اندھیرا ہو جائے سارے کے سارے انبیاء کرام علیم السلام علماء کرام اور ہر نبی اپنی اپنی امت میں سب سے بڑا عالم اور پیارے آکا صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم سارے نبیوں سے بڑھ کر عالم اللہ تعالی کی مخلوق میں سب سے بڑے عالم یہ پیارے آکا صلی اللہ تعالی علی علیہ وسلم ہے اب آپ اندازہ لگا کہ علماء کی اہمیت کتنی ہے تو عالم تو دین سے مائنس ہو ہی نہیں سکتا رہا کہ اب امت کے علماء تو صحابہ کرام والے مردوان میں ایک سے ایک علماء تھے سب پر دست علماء دن بھی ہوئے ان میں پھر آگے بڑھئے جو بھی اولیاء کرام ہوئے تو سب کے سب علماء تھے جی ہاں یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا جاہل ولی نہیں ہو سکتا عالم ہی ولی ہو سکتا تو پتہ چلا ہمارے گوشت پاک عالم تھے بہت بڑے مفتی تھے اس وقت خاجہ غریب نواز عالم داتا حضور عالم کتابیں لکھی ہیں تو کوئی جوہر کتابیں تھوڑی لکھ سکتے ہیں دین کی تبلیغ کر کے بے شمار کفار کو, کو داخل اسلام کر سکتے ہیں جہیل ایسا نہیں کر سکتے ان کے بعد علم وہی کر سکتے ہیں پھر قرآن کریم کو جمع کیا یہ صحابہ کرام اور یہ سب علماء ہی تھے نا پھر احادیث مبارکہ کو جمع کیا پھر جاہیزوں نے تھوڑی جمع کیا علماء نے جمع کیا امام بخاری بے بدل عالم بے بدل تھے سب پر دست آج کا کوئی علامہ ان کے قدموں کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا اتنے بڑے عالم تھے امام بخاری پھر امام مسلم اور یہ جتنی بھی حدیث کی کتابیں لکھی گئی سب کے سب علماء تھے فق کی جتنی کتابیں لکھی گئی سب کے سب علما تک ہم عالم کے بغیر کیسے رہ سکتے ہم نے عالم کا تو کلمہ پڑھا اچھا پھر یہ کہ عالم پر ہم ایمان لائیں جی ہاں اللہ تعالیٰ کی صفت بھی عالم ہے ہم عالم پر ایمان لائے عالم کا کلمہ پڑھ کر عالم کی امت میں ہے عالم صحابہ نے جو قرآن کریم جمع کیا اس کو ہم پڑھتے ہیں علماء نے جو حدیثیں جمع کی ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں امام اعظم و حنیفا زبردست عالم تھے ان کے پلے کا کوئی عالم تھا ہی نہیں اس دور میں اتنے بڑے عالم تھے ان کے ہم مقلد ہیں تو ہم تو عالموں سے ہوتے ہوتے سرکار اعلی اعظم پر رکے کہ یہ بھی بہت بڑے عالم ہیں اس لیے ان کے دامن پکڑا ہوا ہے اور جو جو عالم ان کو مانتا ہے ہم ان کے پیچھے پیچھے تو اس وہ عالم تو دین سے مائنس ہو ہی نہیں سکتا علم کرام اگر مائنس ہو جائے تو پھر رہے گا کچھ بھی نہیں اللہ کرے کہ ہم اولاما کرام کے قدموں سے لگے رہیں عالم تو وہ ہے کہ جنت میں بھی ان کی حاجت ہوگی حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنتوں سے مانگو کیا مانگتے ہو تو یہ عالموں سے جا کر پوچھیں گے آپ بتائیے ہم کیا مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں عالموں سے محبت کرنے والا بنائے ان کی پیروی کرنے والا بنائے ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانے والا بنائے ان کی نکتہ چینی کر کے ان کی قیمتیں کر کے ان کو برا بھلا کہہ کر اپنی آخرت برباد کرنے والا اللہ تعالی ہمیں نہ بنائے آمین ہند نبی المین صلی اللہ تعالی علی وآلی وسلم و تعالی اعلم ورسوله اعلم و صل اللہ وسلم حبیب صل اللہ تعالی محمد محمد اور ہم کو علما سے پیار ہے ان اپنا بیڑا پار ہے ان شاء اللہ تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی منی آپ نے سنا کہ علما کی کتنی اہمیت ہے ان کی کتنی فضیلت ہے تو جو مدنی منع ہیں وہ اپنا ذہن بنائے کہ ہم نے جو ہے عالم بننا ہے اور عالم با عمل بننا ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لیے آپ کو دعوت اسلامی کے شاعی ادارے مکتبۃ المدینہ سے کتب و رسائل خریدنی ہیں ان کو پڑھنا ہے ان کو سمجھنا ہے اور جب تھوڑے بڑے ہو جائیں اگر آپ چھوٹے ہیں تو مدرسۃ المدینہ میں داخلہ لیجئے حافظ قرآن بنیے اور جب حافظ قرآن بن جائیں تو پھر اس کے بعد جامعت المدینہ میں داخلہ لیجئے اور مدنی بنیے مفتی دعوت اسلامی بنیں اور جو چھوٹے مدنی مننے ہیں جو والد سرپس ہیں وہ اپنے مدنی منوں کا ساتھ دیجیے کیا کتنا اچھا لگے گا کہ ایک آپ کا مدنی مننہ ہے وہ حافظ قرآن ہے رمضان مبارک میں ترابی پڑھاتا ہے اور آپ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اس سے ہی مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ بیٹا ذرا یہ تو بتاؤ اس مسئلے کا کیا حال ہے تو مفتی صاحب گھر میں موجود ہوں تو کیا بات ہوگی اور ایک دل ہے نا ایک دل کے اندر قرآن پاک موجود ہے اس دل کی کیا بات ہے کہ جس کے اندر قرآن پاک موجود ہے اس دل کی کیا بات ہے اس کے اندر شریعت کے مسائل موجود ہیں اس دل کی کیا بات ہے اس کے اندر پیارے آکر صلی اللہ کے فرامین موجود ہیں تو اپنے مدری منوں کو حافظ قرآن بنائیے عالم دین بنائیے اب عالم کی کیا فضیلت ہے کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس کے دور میں کسی عالم کا شورا ہوا کہ ان کے پاس جو ہے ان مسائل کا حل ہے ان مسائل کا حل ہے ان, ان, ان کا شورا ہوا تو بادشاہ نے کہا میں بھی جاتا ہوں تو بہار بادشاہ ان کے دربار میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے ان کے پاس جا کر ایک بات کہی کہ حضرت ایک بات بتائیے آپ نے اتنا دینی علم حاصل کیا آپ کو ملا کیا تو عالم صاحب ماشاء اللہ اب انہوں نے جو بات رشا فرمائی تو یہ تو میں بعد میں جواب دوں گا کہ مجھے کیا ملا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وقت کا بادشاہ میرے پاس آیا ہوا ہے تو عالم عالم ہوتا ہے امیر سننا فرماتے ہیں نا کہ مجھ کو تار سنی عالم سے پیار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا ہے تو عالم بنی ہے اب اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہوا اللہ عز میں اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ ادا فرمائے اور جس انداز سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق ادا فرمائے آئیے اپنے اظہم کا اظہار کرتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی نقیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ